أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تقلمهم دابة من الأرض تقلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يهزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينتقون ألم يروا أن جعلنا الليلة جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لا لقوم يؤمنون ويوم ينفق في السور ففزع من في السماوات ومن في الأرض ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون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 رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ مقصد صورت النمل کا بیان دو مقاصد کا شرکلم کی نفی اور شرک تصرف کی نفی شرک اعتقادی کی ہم نے چار اقسام ذکر کی تھیں سور انعام میں تفصیل تو قرآن مجید بعض صورتوں میں یہ چاروں اشراق ان کی تردید کرتا ہے اور کبھی بعض صورتوں میں دو قسم کی شرک کی بعض صورتوں میں وہ شرک اعتقادی کی ایک قسم کی تردید تفصیلن کرنے لگتا ہے اس صورت میں شرک اعتقادی کی جو دو اقسام ہے شرک فل اور شرک تصرف تو ان دو اشراق کی تردید کی گئی ہے اور مخلوق میں جو سب سے برگزیدہ مخلوق ہے اور مخلوق میں جو سب سے اعلی اور عرفہ مخلوق ہے پیغمبر تو یہاں پہ ان سے نفی کی گئی ہے کہ نہ تو وہ عالم الغیب ہیں اور نہ ہی وہ متصرف اور مختار کل ہیں بلکہ ان کا جتنا علم اللہ نے دیا ہے تو وہی علم ہے اور سلامتی اور نجات میں اللہ کو محتاج ہیں سورت کی پہلی چھ آیات بطور تمہید تھی اور پھر اس کے بعد شرک فی علم پر پہلا واقعہ حضرت موسا علیہ السلام کا کہ موسا علیہ السلام اپنی لاٹھی کی حقیقت کو جان نہ سکے انہوں نے آگ دیکھی جبکہ حقیقت میں وہ نور تھا اور اہلیہ کے ساتھ وعدہ کیا کہ میں آؤں گا لیکن وہاں سے انہیں ایک اور ذمہ داری وہ سونپتی گئی تو اگر وہ عالم الغیب ہوتے تو وہ ہرگز یہ نہ کہتے دوسرا واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعے کی ابتدا انہیں علم کے دیے جانے سے کہ اللہ نے انہیں علم دیا تھا اور اتنا علم دیا تھا کہ انہیں جانوروں اور پرندوں کی بولیاں تک سکھائی گئی تھیں لیکن باوجود ان تمام چیزوں کے دیے جانے کے چونکہ وہ اللہ کو محتاج تھے تو بلقیس کی مملکت یہ ان سے پوشیدہ رہی ہد ان کے پاس یہ پیغام لے کر آئے ہیں احد تو بیمالم تو مجھے پتہ چلا ہے اور آپ کو وہ بات معلوم نہیں ہے معلوم ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام و عالم الغیب نہیں ہے اور اسی طرح نملا وہ چونٹی بھی یہ اعتراف کرتی ہے سلیمان و جنوبر کہ وہ تمہیں کچل دیں گے اور انہیں پتہ تک نہیں ہوگا تو اس چونٹی کو بھی یہ پتہ ہے کہ وہ ایسا قصدن نہیں کریں گے بلکہ انہیں شعور نہیں ہوگا ان کے پاس علم نہیں ہوگا اور وہ یہ کر بیٹھیں گے وہ اور ان کا لشکر دوسرے مقصد پر شرک تصرف پر دو واقعات پہلا واقعہ حضرت صحال علیہ السلام کا کہ اللہ نے انہیں نجات دی اور وہ نجات میں اور سلامتی میں اللہ کو محتاج تھے اور دوسرا واقعہ حضرت لوط علیہ السلام کا کہ انہیں بھی اللہ نے ہی نجات دی پہلے دو واقعہ پہلے دو واقعات کا خلاصہ آیت نمبر 65 میں کہ قل يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله اور دوسرے دو واقعات کا خلاصہ آیت نمبر 59 میں وقول الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى آل الله خير اما يشركون وہی پہ ہم نے آیت نمبر انسٹھ میں اور آیت نمبر 60 سے آگے ان آیات کو ہم نے تمسیلی انداز میں پڑھا کہ مبلغ ایک خطیب جب وہ خطبہ دیتا ہے تو خطبے میں پہلے حمدو دو ثنا اللہ کی پھر اس کے بعد رسول پر درود جو ہے وہ بیچتا ہے اور پھر اپنا عنوان وہ مقرر کرتا ہے پھر اس پر آگے وہ دلائل کو پیش کرتا ہے سورت میں چونکہ اور یہاں پہ یہ دلائل مسئلہ الہ پہ ہیں اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ الہ وہ ذات ہے کہ جس کے لیے یہ دو صفات یہ دو ضروری صفات ہیں ایک یہ کہ وہ قادر ہو متصرف ہو اور دوسرا وہ عالم بکل شے ہو تو یہاں پر یہ دونوں قسم کے دلائل وہ ذکر کیے گئے آیت نمبر ساٹھ سے چونسٹھ تک یہ جو دلائل ہے تو یہ تصرف پہ ہیں قدرت پہ ہیں اور پھر آیت نمبر 65 میں کہ اللہ کے کے علم کلی کے غیب کو صرف وہی جانتا ہے آسمانوں اور زمین میں اور کوئی وہ نہیں جانتا پھر اس کے بعد زواجر دیے گئے انکار آخرت پر انکار آخرت پر زواجر دیے گئے اور جگہ جگہ رسول کو تسلی دی گئی کہ پیغمبر آپ تسلی رکھیں وقل الفتوکل قلحق المبین پر ان نقلاطمِ علما تھا سورہ نمل آیت نمبر اسی میں یہاں پہ ہم نے یہ کہا تھا اور ہم نے ربط ذکر کیا تھا کہ قرآن مجید یہ ہدایت اور رحمت ہے لیکن جو لوگ وہ قرآن سے نہ ہدایت حاصل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور قرآن سے فائدہ حاصل کرنے کی کوئی نیت اور ارادہ نہیں ہے تو قرآن نے ان کی اس بہرے پھیر کر منہ موڑ لے قرآن نے اس کی تجبی اس اندھے گمراہ کے ساتھ دی ہے کہ جو اندھا بھی ہو اور وہ گمراہ بھی ہو اور آپ اس کو راستہ جو ہے وہ نہیں دکھا سکتے تو پھر آپ تبلیغ کیوں کرتے ہیں تو پھر آپ اپنے آپ کو تھکاتے کیوں ہیں تو ساتھ میں قرآن نے کہا کہ ایسے بعض اہل لوگ ہیں کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی اہل نہیں ہے اور کوئی ماننے والا نہیں ہے بلکہ ان تسم آیاتم مسلم بعض ماننے والے ہیں اور آپ انہیں سنا سکتے ہیں کہ اسی طرح دوسرا ربط وہ یہ بھی ہے گزشتہ آیت میں کہا گیا اللہ الحق المبین بے شک آپ اے پیغمبر آپ واضح حق پر ہیں واضح حق پر ہیں آپ اپنا کام کرتے رہیں تو اب اگر بعض لوگ وہ نہیں مانتے تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ مبلخ کے بیان میں کوئی قصور ہے مبلح کے بیان میں کوئی کوتا ہی ہے ہرگز نہیں کوئی اگر نہیں مانتا بعض لوگ مردے ہوتے ہیں مردے نہیں سنتے بعض لوگ بہرے ہوتے ہیں اور پھر بہرے بھی وہ بہرے کہ جن کا مو بھی تمہاری طرف نہ ہو اور وہ پیٹھ پھیر کر انہوں نے, وہ تمو... انہوں نے پیٹھ پھیری ہو اور بعض یہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اندے ہوتے ہیں گمراہ ہوتے ہیں تو اسی طرح یہ تمہارے بیان میں تمہارے واز میں تمہاری تبلیغ میں کوئی کمی اور کوتا ہی نہیں ہے بلکہ یہ نقصان یہ ان کا ہے وہ اندھے بہرے اور مردے ہیں یہ جی ابن آیات میں و اذا وقع القول عليهم گزشتہ آیات میں کہا گیا یہ جی ایت نمبر 71 میں کہا گیا و يقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين ان نے قیامت کا حال جو ہے وہ ذکر کیا گیا اور یہ باقاعدہ مطالبہ کرتے ہیں کہ تم یہ قیامت سے ہمیں ڈرا رہے ہو یہ وعدہ قیامت کا کب ہے تم اگر سچے ہو تو لے آؤ اسے عذاب کو لے آؤ تو وہاں پہ ایک جواب تو وہ دیا گیا تھا کہ تمہیں آج مہلت دی گئی ہے اور یہ اللہ کا فضل ہے چاہیے تو یہ کہ تم اللہ کی اس مہلت سے فائدہ اٹھاؤ آج ایمان لانے کی محلت ہے ایمان لانے کا موقع ہے اب یہاں پہ دوسرا جواب جو ہے وہ دیا جا رہا ہے گزشتہ آیات میں وہ ایک جواب دیا گیا تھا اور آج دوسرا جواب اب ان آیات میں دوسرا جواب وہ دیا جا رہا ہے کہ جب ان لوگوں پر یہ اللہ کا عذاب جو ہے وہ ان پر آن پڑے گا اور قیامت کی بعض نشانیاں جو ہے وہ ظاہر ہوں گی تو پھر اس وقت یہ لوگ یہ ایمان لانے کی کوشش کریں گے پھر ایمان لانے کا ان کا بڑا جی چاہے گا لیکن پھر اس وقت ان کا ایمان لانا وہ فائدہ نہیں دے گا وقال القلیہ اور جب واقع ہوگا آزاب اور جب واقع ہوگا حکم عذاب کا علیہم ان پر جب اللہ کے عذاب کا وعدہ یہ ان پر آن پڑے گا اور یہاں پہ وقال قول عليهم یہ وہ قرب قیامت کی ایک نشانی اس آیت میں وہ بتائی جا رہی ہے۔ واذا وقع القول عليهم اور جب واقع ہوگا اللہ کے حکم عذاب کا علیہم ان پر واذا وقع القول عليهم اور جب واقع ہوگا حکم عذاب کا علیہم ان پر اخرجنا لہم دابتا من الارضی تو ہم نکالیں گے ان کے لئے دابتا ایک جاندار دابتا ایک جاندار من الارض زمین سے زمین سے ہم قرب قیامت میں قیامت کے قریب زمین سے ہم ایک جاندار نکالیں گے اور اللہ کے لئے یہ کوئی مشکل نہیں ہے اور یہ من الارض اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جو جاندار اللہ زمین سے نکالیں گے تو یہ کوئی یعنی مذکر اور مونس کے ملاب کی وجہ سے یہ جاندار یہ پیدا نہیں ہوگا بلکہ چونکہ یہ بطور عذاب کے ہوگا اور یہ بطور نشانی کے ہوگا تو اسی لیے زمین سے جس طرح اس صورت میں حضرت صالح علیہ السلام ان کا واقعہ جو ہے وہ ذکر بھی کیا گیا تو وہ بھی اس پر ایک نشانی ہے اور ایک دلیل ہے وہ بھی ایک پتھر سے وہ نشانی وہ نکالی گئی تھی وہ ناقہ وہ اونٹنی تو اخرجنا لہم داب من الارض اللہ کی قدرت کی طرف اشارہ ہے تو ہم نکالیں گے ان کے لیے ایک جاندار من الارض زمین سے تو کلو کے جو ان سے باتیں کرے گا ایسا جاندار ہوگا ایسا جانور ہوگا کہ جو لوگوں کے ساتھ باتیں بھی کرے گا اور اللہ اس پر قادر ہے کیوں یہ جاندار نکلے گا کیوں انا سا کانو بیات نا لا یہ اس کی علت ہے یہ دابا یہ نکلے گا کیوں بہی وجہ اس وجہ سے کہ لوگ تھے ہماری آیتوں کا لا یوکنون یقین نہ کرنے والے اسے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ قرب قیامت میں لوگوں کا یقین وہ کمزور ہو چکا ہوگا اسی لیے رفتہ رفتہ جب سے یعنی اسلام دین اسلام کا آغاز ہوا ہے تو آغاز میں ابتدا میں لوگوں کا یقین مضبوط تھا اس امت کے آغاز میں لوگوں کا یقین مضبوط تھا اور جتنا جتنا دوری ہوتی جاتی ہے قرب قیامت کی طرف لوگ بڑھتے جاتے ہیں اتنا اتنا یقین میں وہ کمزوری وہ آ رہی ہے تو اس کی وجہ بھی قرآن یہی ذکر کرتا ہے کہ انا سکان و بآیات ن لاقین اس وجہ سے کہ لوگ تھے ہماری آیتوں کا لاقن یقین نہ کرنے والے یہاں پر بعض لوگوں نے اخرج نہ الارض کہ اس سے بعض لوگوں نے پھر اس دابا کی وہ وہ صفات جو ہے وہ بیان کی ہیں کہ جن کا حقیقت سے کوئی تعلق جو ہے وہ نہیں ہے اس کا اس کی زبان ایسی ہوگی اور اس کے ہاتھ پاؤں ایسے ہوں گے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے زیادہ سے زیادہ بس آحادیث میں قرآن نے یہاں پہ اس آیت میں یہ بتا دیا اسی طرح سورہ انام میں وہاں پہ آیت نمبر ایک میں وہاں پہ بعض نشانیوں کی طرف اشارہ جو ہے وہ کیا گیا تھا حَلِيَنْدُرُونَ إِلَّا أَنْتَعْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةَ فَرِشْتِ آ جائیں گے اَوْيَأْتِيَ رَبُّكَ یا تمہارے رب کا عذاب आएगा او یاتی اباد ایت ربک یا تمہارے رب کی بعض نشانی جو ہیں وہ آ جائیں گی اسی طرح سے ہی مسلم میں بابۃ الارض کے حوالے سے روایات وہ آتی ہیں ایک روایت جو ہے وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث اذا خرجنا تین علامت بڑی ایسی علامت ہیں اذا خرجنا جب وہ علامت جو لوگ ایمان نہیں لائے تھے اس سے پہلے یا جن کے ایمان میں اخلاص نہیں تھا تو پھر انہیں مخلصانہ ایمان لانا یا جو بالکل اصسر ایمان لاتے ہیں پھر کوئی فائدہ جو ہے ان کو وہ نہیں دیا جائے گا وہ کیا ہے طلوع شمس سے مغربہ جب صورت جو ہے یہ مغرب سے طلوع ہو جائے آج تو مشرق سے طلوع ہوتا ہے پھر اگر اس کے بعد کوئی کافر ایمان لاتا ہے یا کوئی منافق اپنے ایمان میں اخلاص پیدا کرنا چاہتا ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں اسی طرح دجال دجال کا خروج پھر اس کے بعد کوئی فائدہ نہیں ودابت الارض اور اسی طرح زمین سے اس جان جانور کا اور اس جاندار کا نکلنا جس کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے اسی طرح سے ہی مسلم میں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ایک دوسری روایت میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرماتے ہیں بادرو بالاعمال فوراً آمال کرو نیک آمال اس میں عجلت دکھاؤ اس میں فوری طور پر اسے کرو وجہ یہ ہے چھ چیزوں کے بعض چیزوں کی بعض نشانی حدیث میں وہ بعض نشانیاں جو ہے وہ بتائی گئی ہیں ان سے پہلے پہلے ان کے ظاہر ہونے سے پہلے پہلے اعمال صالحہ کرو ان میں دجال ہے اسی طرح دخان, ہے دخان سورہ دخان میں اس کا تذکرہ وہ آ جائے گا یومتا مبین اور اسی میں دعبۃ الارض بھی ہے کہ اس کے نکلنے سے پہلے نیک اعمال کرو وہ طلوع شمس میں مغرب اور سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے قبل نیک اعمال کرو اسی طرح صحیح مسلم میں ایک دوسرے صحابی ہیں حضرت حضیفہ ابن اسید الغفاری ان سے بھی ایک روایت آتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر تشریف لائے اور ہم علامات قیامت کا تذکرہ جو ہے وہ آپس میں کر رہے تھے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم لوگ دس آیات جو ہے دس آیات قیامت کی بڑی بڑی آیتیں اور نشانیاں یہ تم لوگ دیکھو گے تو اللہ کے پیغمبر نے اس دھوئے کا ذکر کیا دخان کا دجال کا ذکر کیا ودا اور اس جاندار اور اس جانور کا تذکرہ کیا کہ جو اس آیت میں ہے وہ طلوع اور شمس میں مغربہ وہ نزول عیسب نے مریم یا جو اسی طرح یمن سے ایک آگ جو ہے وہ نکلے گی اور وہ لوگوں کو گھیر لے گی اسی طرح بعض ایسے زلزلے جو ہیں وہ آئیں گے کہ جس میں لوگ زمین میں وہ دھنس جائیں گے اور یہ قیامت میں بعض جزیرت العرب میں آئیں گے بعض مشرق میں آئیں گے بعض مغرب میں آئیں گے اور وہ دس نشانیاں اس حدیث میں وہ بتائی گئی ہیں تو قرآن یہاں پہ کہتا ہے فرماتا ہے وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ اور جب پڑے گی جب پڑے گا ان پر عذاب کا حکم اخرجنا لہم داب بتم من الارض تو ہم نکالیں گے ان کے لئے ایک جاندار زمین سے یعنی یہ کوئی عام طریقے پر وہ پیدا نہیں ہوگا بلکہ یہ اللہ کی قدرت پر پیدا ہوگا تو کل نمو ہم کہ وہ لوگوں کے ساتھ باتیں بھی کرے گی وہ جانور وہ جاندار اس وجہ سے کہ تھے لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہ کرنے والے وقال <عَلَيْهِم> اس پر صاحب کرام سے بھی تفاصر جو ہیں اقوال و منقول ہیں عبداللہ ابن مسعود نے وقال القول علیہ <عَلَيْهِم> کا معنی کیا ہے کہ یہ کب ہوگا یہ اللہ کا عذاب ان پر کب آن پڑے گا تو وہ کہتے ہیں یقون و بمعۃ حق بر علماء جو ہے وہ اس وقت وہ ختم ہو چکے ہوں گے و ذهاب العلم علم ختم ہو چکا ہوگا و رفع القران قرآن مکمل طور پہ لوگوں سے وہ اٹھا لیا جائے گا اٹھانے کا مطلب یہ کہ لوگوں کو قرآن کی سمجھ نہیں ہوگی اسی لیے تو کہتا ہے قران ان الناس كانوا باياتنا لا يقنون کہ لوگ اللہ کی ایتوں کا یقین نہ کرنے والے ہوں گے تو قران یہ مکمل ختم ہو چکا ہوگا آج یہ حال ہے کہ لوگ سرے سے قرآن کو قریب ہی نہیں آتے تو قرب قیامت میں قرآن کے اٹھ جانے کا اور قرآن سے جہالت کا کیا عالم ہوگا عبداللہ بن مسود نے وقال قول علیہم کہ جب اللہ کا عذاب کا حکم ان پر آن پڑے گا تو یہ کب ہوگا نشانی اس کی کیا ہوگی تو یہ علماء حق پرس وہ ختم ہو چکے ہوں گے وہ اٹھائے جا چکے ہوں گے علم ختم ہو چکا ہوگا دین کا اور رفع القرآن قران جو ہے وہ اٹھ اٹھایا جا چکا ہوگا اسی طرح عبداللہ ابن عمر اور ابو سعید الخدری کہتے ہیں کہ وذا وقع القول علیہم یکبو ہوگا یہ ایسا وقت ہوگا اذا لم یامروا بالمعروف امر بالمعروف یہ ختم ہو چکا ہوگا ونه عن المنکر نہیں عن المنکر جو ہے یہ ختم ہو چکا ہوگا تو یہ تب یہ نشانی یہ ظاہر ہوگی جماعت نہ فوجن ایک گروہ جو ہے وہ جمع کریں گے کن لوگوں سے ممن ان لوگوں سے یو قدر وہ کہ جو جٹلاتے تھے ہماری آیاتوں کو فہم یوزاون بس ان کے صف بنائے جائیں گے مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پہ تو قرآن نے صرف ایک گروہ کی قرآن مجید نے تو صرف ایک گروہ کی نشاندہی کی ہے کہ ایک گروہ جو ہے وہ صرف اٹھایا جائے گا اور انہیں وہ جمع کیا جائے گا دراصل مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ جو ان کے روسا تھے وہ جو ان کے کوبرا تھے تو یہاں پہ مراد وہ ہیں کیونکہ انا سوالہ دین دینی ملو کے لوگ اپنے بڑوں کے پیروکار ہوتے ہیں اپنے مولویوں اور اپنے پیروں کے پیچھے چلتے ہیں تو جو لوگ قرآن کی آیتوں کو جٹلاتے تھے ہمارے دلائل کو جٹھلاتے تھے تو ہم انہیں جمع کریں گے تو جو ان کے فالوورز ہیں اور جو ان کے تابع ہیں تو وہ تو انہی کے پیچھے وہ چلنے والے ہیں و یوم نحشر من كل امه فوجا اور یاد کرو وہ دن کہ ہم جمع کریں گے من کل امه ہر ایک جماعت میں سے فوجن ایک گرو اور وہ گرو کون سا ہے مم یكذبوا بیاتنا وہ جو جھٹلاتے تھے ہماری آیتوں کو ہماری قرآن کی آیتوں کو ہماری کتاب کی آیاتوں کو جھٹلاتے تھے اسی طرح ہمارے دلائل کو جٹھلاتے تھے فهم پس ان کی ان کی صفے جو ہے وہ بنائی جائیں گی حتی اذا جاؤ یہاں تک کہ جب وہ آئیں گے کہاں آئیں گے اللہ کے سامنے اسی طرح اللہ کے رو برو وہ پیش ہوں گے کالا تو فرمائے گا اللہ اکرجب تم آیا تھی کیا تم لوگوں نے جٹلائی تھی کیا لوگوں نے جٹلایا تھا میری آیتوں کو میری آیتوں کو تم لوگوں نے جٹلایا تھا وَلَمْ تُحِیتُوا بِهَا عِلْمًا اور تم لوگوں نے احاطہ نہیں کیا تھا ان آیات کا علمن اپنے علم میں یعنی آیات کو تم لوگوں نے سمجھا نہیں تھا اور یوں ہی جہالت میں تم لوگوں نے میری آیات کا انکار کیا تھا جٹلایا تھا وَلَمْ تُحِیتُوا بِهَا عِلْمًا اور تم لوگوں نے احاطہ نہیں کیا تھا گھیرا نہیں تھا ان آیات کو علمن اپنے علم میں یعنی بندہ اگر ایک چیز کو سمجھ لے اور پھر سمجھنے کے بعد اس چیز کا چلو انکار کر بیٹھے تو ایک بات تھی لیکن تم لوگوں نے میری آیات کو قریب نہیں آئے تھے میری آیات کو تم لوگوں نے سمجھنے بوجھنے کی کوشش نہیں کی تھی اور جھٹلا دیا تھا کچھ عرصہ پہلے یہ بات میں نے پہلے بھی کی تھی کچھ عرصہ پہلے یونیورسٹی میں ہمارے جو مختلف سائنس کے ڈپارٹمنٹس ہیں تو وہاں پہ ایک چار پانچ سائنس کے پروفیسر وہ بیٹھے ہوئے تھے اور میں بھی ان کے ساتھ گپ شپ جو ہے وہ چل رہی تھی تو اتنے میں اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن آج ہمارے تعلیمی اداروں میں بدقسمتی سے سارے نہیں لیکن بعض جو ہیں وہ دین بیزار جو ہے وہ ہو چکے ہیں وجہ یہ ہے اور یہ ان کا گناہ بھی نہیں ہے ممبر پر بیٹھا جو مولوی ہے اس کم نے انہیں یہ اللہ کی کتاب انہیں پڑھائی نہیں ہے ورنہ اگر اللہ کی کتاب کے ذریعے ان کی بنیاد بن جاتی تو اگر جتنے بڑے سے بڑے سائنسدان وہ کیوں نہ بن جائے دنیا کی ترقی میں وہ کتنا ہی ترقی وہ کیوں نہ کر لیں دنیا کی دوڑ میں لیکن جن کی بنیاد قرآن سے بنی ہو کبھی وہ گمراہ نہیں ہوتے یہ بالکل ایک حقیقت ہے جو لوگ جن لوگوں کا تو ان پر چڑھ جاتے ہیں لیکن قرآن والوں کی بنیاد اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت الحمد للہ یہ انہیں گمراہ نہیں کر سکتے ہاں اگر کوئی شخص وہ خود بخود وہ گمراہ ہونا چاہے تو اس سے وہ الگ بات ہے لیکن گمراہ نہیں ہوتے تو ان میں سے ایک پروفیسر نے مجھ سے سوال کیا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ اسلام کے بارے میں ہمارے بڑے شکوک کو شبہات ہیں تو میں نے اس سے سائنس کے اس سبجیکٹ کے بارے میں کہا کہ یہ جو فلاں سبجیکٹ ہے مثلا فزکس ہے تو ویسے فزکس میں اب تک کتنی زندگی کھپائی ہے تو اس نے کہا فزکس کے ساتھ تو تقریباً Uh, کوئی بیس سال جو ہے یہ پڑھنے پڑھانے کا اور یہ تعلق جو ہے وہ رہا ہے تو میں نے اس سے کہا کہ کبھی قرآن کے لیے اپنی زندگی میں نہیں دیے قرآن کے لیے بیس گھنٹے تم نے اپنی زندگی کے نہیں دیے بیس دن تم نے نہیں دیے اور تم دین کو سمجھ لو گے کیا اس کی وہی جو ہے وہ تم پر نازل ہوگی کیا قرآن کا علم تمہارے سینے میں اللہ اسی طرح القا کر دیں گے قرآن بھی یہاں پہ یہی کہتا ہے اکذب تم بے آیاتی اسلام پر آج بڑے بڑے بنتے ہیں اعتراض کرنے والے بنتے ہیں ہمارے اسلام کے بارے میں بڑے شکوک و شبہات ہیں اور اسی طرح یہ شکوق و شبہات رہیں گے جب تک کہ تم قرآن کی آیات کے علم کا احاطہ نہیں کرو گے اکزب تم بے آیاتی اور اس سے یہی پتا چلتا ہے کہ جتنا بندہ قرآن کی آیات کے علم کا احاطہ کرتا ہے اتنا ہی وہ قرآن پر اس کا یقین بڑھتا جاتا ہے اسلام پر اس کا یقین بڑھتا جاتا ہے اور جتنا اس علم کے احاطے میں کمزوری ہوتی ہے اتنا انسان اس کی تکزیب اس کا جٹلانا اس کا شک ہوتا ہے قرآن کی یہ آیات یہ واضح انداز میں یہ بات کر رہی ہیں اسی طرح کی آیت سورہ یونس میں بھی گزری تھی اکرب تم بے آیاتی آیا تھا تم لوگوں نے میری آیتوں کو ولم اور تم لوگوں نے احاطہ نہیں کیا تھا گھیرا نہیں تھا ان آیات کو اپنے علم میں اسی وہ عربی کا محاورہ انا سو اہدا الما جہرو لوگ اسی چیز کے دشمن ہوتے ہیں کہ جس سے وہ جاہل ہوتے ہیں آج لوگ قرآن سے قرآن کے دشمن کیوں ہیں کیونکہ جاہل ہے قرآن سے ورنہ اگر قرآن کو پڑا ہوتا تو کبھی بھی وہ قرآن کو نہ جٹلا تھے ولم بہا علماً اور تم لوگوں نے احاطہ نہیں کیا تھا ان بہا میں ہاضمیر آیات کی طرف راجع ہے اور تم لوگوں نے احاطہ نہیں کیا تھا بہا ان آیات کا علما اپنے علم میں کہ ام كنتم تعملون اس میں توبیخ ہے یہ تم کیا عمل کرتے تھے یعنی ام اس کا مطلب یہ ہے یہ تم کیا عمل کرتے تھے یعنی اگر یہ جٹلانا یہ تمہارا عمل نہیں تھا تو بتاؤ تمہارا اور عمل کیا تھا تم اور کیا عمل کرتے تھے یا یہ ام یہ ام منقطع آ ہے پمانے بل کے تو دوسرا مانا اور یہ ماقبل پر ترقی ہے یعنی صرف آیات کو جٹلانا تم لوگوں نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اور کیا کیا عمل کرتے رہے تھے مطلب یہ کہ اس تکزیب کے علاوہ جٹھلانے کے علاوہ یہ تم لوگوں نے دیگر اعمال بھی کیے ہیں اخ پرستوں کو تکلیف دینا انہیں قتل کرنے کے منصوبے بنانا یہ بھی ان کا شیوا تھا اور یہ بھی ان کا طریقہ تھا یہ اب اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ کیا ان کے پاس جب اللہ ان سے یہ سوال پوچھے گا تو کیا ان کے پاس اس مذکورہ سوال کا کوئی جواب ہوگا تو قرآن کہتا ہے فہم لا فقون جواب نہیں ہوگا ان کے پاس یہ کوئی عذر اور بہانہ ان کے پاس نہیں ہوگا کہ جو ان سے عذاب کو دفع کر دے اور عذاب کو ٹال دے اور وہ وکال قول علیہ یہ اس میں عذاب کی وہ علت وہ ذکر کی جا رہی ہے اور یہ دفع وهم بھی ہے کہ اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود اپنی جانوں پر یہ ظلم کرنے والے تھے ووق القول علم بما ظلم ہوں اور واقع ہو جائے گا ان پر وعدہ عذاب کا حکم عذاب کا بیمہ ظلم و ان کے ظلم کے فہم لائنقون پس وہ کوئی بات نہیں کر سکیں گے کیونکہ ملامت ہوں گے یا فهم لا انتقون بات اس لیے نہیں کر سکیں گے کہ ان پر ان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور ان کے اعضا یہ ان کے خلاف گواہی دیں گے تو اسی لیے بات نہیں کر سکیں گے یہ اب سایت میں دلیل عقلی یہ علم یو انا جال یہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے بنایا ہے رات کو تاریخ لیے لیس گنوفی ہی تاکہ وہ آرام کرے اس میں ون نہ اور دن کو روشن یعنی دکھانے والا تاکہ وہ اس میں رزق حلال تلاش کر سکیں ان نفیدہ لکھ لیات قومی يُؤْمِنُونَ بے شک ان دلائل میں لیاتِن ضرور نشانیاں ہیں اللہ کی توحید کی اس قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں اللہ کی کتاب پر یا ابساہیت میں تخویف اخروی و یوم فقوف سور اور یاد کرو جس دن پھونکا جائے گا سور میں و فضن فماواتی و منف ال تو گبرا جائیں گے وہ جو اوپر آسمانوں میں ہیں اور وہ جو نیچے زمین میں ہیں علامن شاہ اللہ, من شاء اللہ مگر وہ جس کو اللہ چاہے تو وہ نہیں گھبرائے گا بلکہ مطمئن رہے گا اسی طرح کی آیت سورہ زمر آیت نمبر 68 میں بھی آئے گی وہاں ففز آ کی بجائے فسعقہ کہ اسی لیے بعض لوگوں نے فض اور سعق یہ دو الگ الگ نفقے شمار کیے ہیں حالانکہ راجح قول یہ ہے کہ نفقے یہ دو ہیں نفقت الفضا اور نفقت الساق یہ ایک نفخہ کا نام ہے دو نام ہے ایک نفخہ کے اور دوسرا وہ بھی سورہ زمر آیت نمبر 68 میں آ جائے گا سمفی قفی اخراف اضا ہم قیامزرون وہ نفقت البعث ہے یعنی دوبارہ اٹھایا جانا تو یہ گھبرا جائیں گے اور یہ بے ہوش ہو جائیں گے وجہ یہ کہ وہ آواز بڑی محیب آواز ہوگی اور ہیبت والی آواز ہوگی ہاں جسے کسی اللہ چاہے تو وہ نہیں گھبرائے گا بلکہ وہ مطمئن رہے گا اور کون لوگ مطمئن رہیں گے تو اس کا بیان یہ اگلی آیت میں آ رہا ہے آیت نمبر نواسی میں وہ فضروم دن آمنون اور وہ لوگ اس دن کی گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے وہ کلن اتوہ داخلین اور سب آئیں گے سب آئیں گے اللہ کے پاس ذلیل ہو کر یعنی اس دن ان کی وہ ساری مستی اور اکڑ وہ نکل جائے گی زلیل ہو کر آئیں گے یہ ابسایت میں اس دن کی جو گھبراہٹ ہے اور وقوع قیامت کی جو ہولناکی ہے اور ہیبت وہ عس میں ذکر کی جا رہی ہے وہ ترل جبال تحسبہ جامع اور تم دیکھتے ہو پہاڑوں کو تحسبہ جامع تم خیال کرتے ہو ان پر ان پر جمے ہوئے ہونے کا آج کہ آج دنیا میں یہ تمہیں کہ اپنی جگہ پہ جمے ہوئے نظر آ رہے ہیں اپنی جگہ پہ مضبوطی سے کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن وہیتمر مر صاحب اور وہ چلیں گے بادلوں کے چلنے کی طرح ایک امر السحاب بادلوں کے چلنے کی طرح آخرت میں قیامت میں اور یہ مضمون قرآن کی دیگر آیات میں بھی بار بار آتا ہے سورہ کہف آیت نمبر سینتالیس میں آپ لوگوں نے پڑھا وہ یومن و الجبال اسی طرح سورہ تور آیت نمبر دس میں بھی آئے گا وہ تثیر نبہ میں وہ راد میں بھی گزرا تھا و عزل جبال ست سور تقویر میں اور سورہ قاریہ میں بھی آ جائے گا وہ تکون الجبالح المنفوش وہ جو اڑتی ہوئی روئی ہے اس کی طرح یہ پہاڑ یہ اڑیں گے وہی تمر مر, مر صاحب اور یہ پہاڑ یہ چلیں گے بادلوں کے چلنے کی طرح اس طرح بادل ہوا میں چلتے ہیں سوال یہ ہے کہ اتنے مضبوط پہاڑ یہ کیسے اوڑیں گے اور یہ کیسے چلیں گے بادلوں کی طرح یہ تو ناممکن ہے تو جواب سن اللہ عت کا نق الش یہ پیدائش ہے اللہ کی یہ بناوٹ ہے اللہ کی اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے کہ اللہ وہ ذات اتق کل الش ان کہ جس نے مضبوط بنایا ہے ہر ایک چیز کو ان پہاڑوں میں یہ مضبوطی یہ اپنی جگہ پہ ڈٹ کے کھڑا ہونا یہ اللہ نے انہیں دیا ہے اور جب وہی اللہ اس سے یہ مضبوطی یہ چھین لے گا تو پھر یہ پہاڑ یہ بادلوں کی طرح چلتے ہوئے نظر آئیں گے یہ روئی کی طرح ہوا میں اڑتے ہوئے نظر آئیں گے انہو خبیرم بما تفعلون بے شک یہ اللہ خبردار ہے اس پر جو تم کرتے ہو جب قیامت قائم ہوگی تو کیا ہوگا لوگ دو گروہوں میں تقسیم ہوں گے منجا ابلحسنتی خیر منہا وہ جو آئے توحید کے ساتھ فلہ خیر امنہا پہلے معنی نہ لکھیں بلکہ اس معنی پر ایک اشکال آتا ہے اور پھر اس اشکال کا جواب دیتے ہیں منجا ابلحسنتی فلح خیر امنہا وہ جو آئے توحید کے ساتھ فلح خیر امنہا تو اس کے لیے بہتر بدلہ ہے منہا اس توحید سے تو کیا کوئی چیز ایسی بھی ہے کہ جو توحید سے بہتر ہو اور جو توحید سے افضل ہو یہی وجہ ہے ایک تو حسنا سے مراد توحید ہے حسنا سے مراد وہ حسنہ کاملہ فرد کامل مراد ہے اسی لیے حسن سے مراد توحید ہے یہ معنی صحابی کرام میں عبداللہ ابن مسعود عبداللہ ابن عباس ابو حرا اور دیگر صحابہ سے اور تابعین میں ایک کثیر تعداد سے یہ منقول ہے حتیٰ کہ قرطبی نے کہا ہے کہ اس پر اجماع ہے مفسرین کا کہ حسنا سے مراد لا الہ الا اللہ ہے کلمہ توحید ہے اور اگلی آیت میں سیاح سے مراد شرک ہے اور علامہ ابن تیمیہ وہ کہتے ہیں کہ حسنا سے مراد توحید اس لیے ہے کیونکہ دیگر جو نیکیاں ہیں وہ بھی توحید کے اس کلمے میں داخل ہیں وہ توحید میں داخل ہیں یعنی مطلب یہ کہ توحید وہ نیکیوں کی جڑ ہے توحید وہ نیکیوں کی ابتدا ہے اصل ہے اور شرک یہ تمام برائیوں کی اور تمام گناہوں کی جڑ ہے اسی لیے یہاں پہ حسنا سے مراد فرد کامل توحید مراد ہے اور سیاح سے مراد اگلی آیت میں اس سے مراد شرک ہے تو سوال یہ ہے کہ وہ جو آئے توحید کے ساتھ پلہ خیرون منہا تو اس کے لیے بہتر بدلا ہے منہا خیرون اس میں تفضیل کا سیگا منہا اس توحید سے تو کیا بدلا توحید سے بہتر ہے یہی وجہ ہے کہ مفسرین اس اشکال کے دو جوابات دیتے ہیں ہم یہاں پہ صرف جلالین کا حوالہ دیتے ہیں سیوتی نے مانا کیا ہے منجا ابلحسنتی خیر منہا ایک مانا کہ خیر یہاں پہ تفضیل کے لیے نہیں ہے بلکہ یہاں پہ بے شمار اجر کے لیے ہے تو مانا یہ وہ جو آئے توحید کے ساتھ تو اس کے لیے بے شمار اجر ہے اور اس کی دلیل سورہ انعام آیت نمبر ایک سو ساٹھ وہاں پہ آپ لوگوں نے پڑھا تھا فلح آشر و تو اس کے لیے دس گنا اجر ہے تو یہاں پہ خیر منہا تو گویا کہ وہ آیت اس کی تفسیر ہے اے فلح عشر ومسا تو اس کے لیے بے شمار اجر ہے یعنی کئی گنا اجر ہے تو یہاں پہ وہ خیرن وہ بہتر مانا نہیں بلکہ اس سے مراد بلکہ اس کے لیے اس توحید کا اس توحید سے کئی گناہ اجر ہے مانا یہ منجا ابل حسنتی وہ جو آئے توحید کے ساتھ فلح خیر منہا تو اس کے لیے کئی گنا اجر ہے منہا اس توحید سے یعنی کئی گناہ اجر اور کم از کم دس گناہ اجر وہ تو اللہ دے گا اور باقی ماندہ جس کا جتنا اخلاص تو اتنا ہی اس کا زیادہ اجر ایک مانا یہ اور یا دوسرا مانا یہ منہا میں یہ من سببیہ ہے تو مانا یہ اور خیرون یہ اپنے معنی میں یعنی تفضیل کے معنیوں میں منجا ابل حسنتی فلح خیر منہا وہ جو آئے توحید کے ساتھ تو اس کے لیے بہتر بدلہ ہے منہا اس توحید کے بسب اس توحید سے بہتر نہیں بلکہ اس توحید کے بسبب اس کے لیے بہتر بدلہ ہے یعنی اسے جو اللہ بہتر بدلہ دے گا تو یہ اس توحید کی وجہ سے دے گا کیونکہ توحید عقیدہ ہی ایسا ہے وہ منفج یوم ادن امینون اور توحید کا جو نقد اجر ہے تو وہ کیا ہے وہ روز قیامت کی گھبراہٹ سے امن میں ہونا ہے یہ اس کا نقد اجر ہے ورنہ اس کا بدلہ یہ آگے میدان محشر میں جنت کی شکل میں دیدار الہی شکل میں وہ آگے آنے والے مراحل ہیں وہ منفر یوم ادن عمینون اور ہوں گے یہ لوگ من فضع اس دن کی گھبراہٹ سے آمینون امن میں اس دن کی گھبراہٹ سے وہ امن میں ہوں گے یہ وہ اللہ منشا اللہ یہ اسی کی وضاحت ہے کہ کون سے لوگ وہ مطمئن رہیں گے اور کون سے لوگ وہ گھبرائیں گے نہیں تو وہ ماحدین ہوں گے کہ اگرچہ قرآن کی دیگر آیات میں یہ آتا ہے کہ یہ گبراہٹ والا دن ہے یہاں پہ جس گبراہٹ کی جس گبراہٹ سے یہ امن میں ہوں گے تو اس سے مراد یہ کہ انہیں عذاب میں مبتلا ہونے کا اور عذاب میں ڈالے جانے کا ڈر نہیں ہوگا اس سے یہ امن میں ہوں گے اور رہی وہ روزے قیامت کی ہولنا کی اور ہیبت تو اس سے کوئی بھی بچا ہوا نہیں ہے اسی لیے پیغمبر جو وہ پریشان ہوں گے یا دیگر ایمان والے ان پر جو ہیبت وہ تاری ہوگی تو وہ بروز قیامت کی وہ ہیبت ہی ایسی ہے کہ اس سے کوئی بھی معمون نہیں ہے اور کوئی بھی محفوظ نہیں ہے اور یہاں پہ اس دن کی گبراہٹ سے امن میں ہونا مراد کہ یہ لوگ عذاب سے عذاب کی گبراہٹ ان پر نہیں ہوگی عذاب سے یہ لوگ امن میں ہوں گے وَمَن جَاءَ سی اتی اور وہ جو آئے شرک کے ساتھ سئی آ گناہوں میں جو فرد کامل ہے تو وہ شرک ہے وہ جو آئے شرک کے ساتھ فَقُبَّتْ وجوہ فِي فنار تو پس اوندے کیے جائیں گے ان کے چہرے فنارے آگ میں یعنی انہیں اوندے منہ دوزخ میں ڈالا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا یُقَالُ قال الحم تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا اللہ ماکن تم تمہیں بدلہ نہیں دیا جاتا مگر اس کا جو تھے تم عمل کرنے والے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مکی صورتوں کے آخر میں مکی صورتوں کے آخر میں یہ جی آداب تبلیغ یہ بیان کیے جاتے ہیں جیسا مکی صورتوں کا اسلوب ہے تو یہاں پہ بھی آخر میں مختصر انداز میں وہ تبلیغ کے آداب وہ بیان کیے گئے ہیں اور یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تین عوامر کی ان کا بیان ہے وہ عمر وہ اور وہ ان اتل القرآن یہ بھی اسی عمرتوں کے تحت داخل ہے صورت میں دو دعوے یہ ذکر کیے گئے عالم بھی کلش ان اللہ اور متصرف بھی کلش انء اللہ تصرف اختیارات صرف اللہ کے ہیں اور ہر چیز کو جاننے والا وہ یہ ہے تو پہلا حکم اس آیت میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اے اللہ کے پیغمبر کہ اے مبلغ اعلان کریں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں صرف اسی رب کی عبادت کروں کہ جس کے اختیار میں ہر ایک چیز ہے وہ لہو کل شعی وہ متصرف ہے اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے اور جس نے اس شہر مکہ کو عزت اور حرمت دی تو سب سے پہلا حکم کہ مجھے توحید کا حکم یہ دیا گیا ہے اس رب کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے کہ جس نے اس مکہ کے شہر کو حرمت دی ہے اور اس میں مشرقین مکہ پر تاریخ بھی ہے کہ باوجود اس کے کہ پورے عرب میں کسی کی جان کسی کا مال کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے اور اس گھر اور شہر کی حرمت کی وجہ سے تم لوگ امن میں رہ رہے ہو اور یہاں پوری دنیا سے ہر طرح کا رزق یوجبا ثمارات کل ہر طرح کا رزق یہاں کھینچا چلا آتا ہے تو چاہیے تو یہ تھا کہ تم لوگ صرف اسی رب کی عبادت کرتے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹہراتے لیکن افسوس ہے تم پر کہ تم اللہ کے ساتھ غیروں کو متصرف مانتے ہو اور انہیں عالم الغیب مانتے ہو یہ مضمون سورہ قریش میں بھی ہے کہ یہ لوگ فلی ابدو رباد البید کیلا رِحْلَةَ رہ لشتاف دنیا کے چکر لگاتے رہتے ہیں اور اس حرم کی وجہ سے لوگ ان کی عزت کرتے ہیں لیکن جس گھر کی وجہ سے اور جس شہر کی وجہ سے جی انہیں یہ مقام اور یہ مرتبہ ملا ہے تو اس گھر کے رب کی عبادت نہیں کرتے کہ قل کہہ دیجئے پیغمبر نہیں قل نہیں ہے ان امرتو عمر تو بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے ان اعبد رب ہل بلد تلدی کہ میں عبادت کروں کہ اس شہر کے رب کی یہ اللہی وہ شہر کہ الدی وہ رب ہر کہ جس نے عزت دی ہے اس شہر کو اللہ یہ رب کی رب کے لیے اس میں موصول ہے صفت ہے ان انآب ربل البلدہ کہ میں عبادت کروں اس شہر کے رب کی کہ اللہ وہ رب ہر کہ جس نے حرمت دی ہے اس شہر کو اس مکہ کو و لہو کل وہ صرف اس بستی کا رب ہے نہیں بلکہ یہاں پہ اب بات کو عام کیا جاتا ہے و لہو کل شعی ان اور اس اللہ کے لیے اختیارات ہیں ہر ایک چیز کے ہر ایک چیز کے اختیارات ہیں اور پیغمبر کہتا ہے کہ مجھے صرف اپنے رب کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے یہ حکم سورہ انعام میں بھی گزرا تھا سورہ انعام آیت نمبر ایک سو باسٹھ اور ایک سو تریاسٹھ میں یہ کہ قل کہہ دیجئے پیغمبر ان نسلاتی و نسخی و محیہ یا و مماتی لاہ رب المین لاشری کا لہو و بدھا لکھا او اس کا کوئی شریک اور حصہ دار نہیں بے شک میری عبادتیں بدنی میری عبادتیں مالی میری زندگی اور میری موت صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے اس کا کوئی شریک اور حصہ دار نہیں وہ بدال کا اور اسی پر مجھے حکم دیا گیا ہے تو یہ حکم یہ وہاں پہ بھی ہے یہ اب دوسرا امر وہ عمر تو اور مجھے حکم دیا گیا ہے ان انعقن من المسلمین کہ میں ہو جاؤں تابے داروں میں سے سورہ انعام آیت نمبر چودہ میں بھی یہ آیا تھا کہ میں ان اکون اول من اسلم ولا تکون من مشرقین مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے تابے ہو جاؤں یہ دوسرا امر ہے اور اس دوسرے امر اور اس دوسرے حکم کا حاصل یہ ہے کہ داعی اور مبلغ کو چاہیے کہ وہ جو بات کر رہا ہے تو سب سے پہلے داعی کو خود اپنی دعوت کا عملی نمونہ وہ بننا چاہیے اس سے پہلے جو جملہ تھا تو سب سے پہلے توحید کو دائی خود مانے گا اور خود تسلیم کرے گا داعی خود جس عقیدے کی طرف اوروں کو دعوت دے رہا ہے تو اس کا خود وہ عقیدہ وہ ہونا چاہیے دائی کی دعوت اور تبلیغ میں اثر وہ تب ہوگا کہ جب وہ جو بات کر رہا ہے تو اس وہ اپنی بات پر عامل ہو اور عمل کرنے والا ہو یہ اگر داعی اوروں کو وہ توحید اور سنت کی دعوت دے رہا ہے لیکن خود شرک اور بداعت کی مجالس میں وہ شرکت کرے کوئی فائدہ نہیں اس کی دعوت میں کوئی اثر نہیں کہ اوروں کو دنیا سے بے رغبتی کا درس دے اور خود چندوں کے پیچھے وہ مارا مارا پھرے دنیا کی لالچ اور حوس یہ اس کے عمل سے وہ ظاہر ہو اوروں کو انفاق کی ترغیبات دیتا ہو اور خود دین پر ایک پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو یاد رکھیں کہ ایسی دعوت کا کوئی فائدہ نہیں اسی لیے وہ عمر تو ان اکون من المسلمین یہ دوسرا امر ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ ہو جاؤں میں تابے داروں میں سے سورہ ہود آیت نمبر اٹھاسی میں گزرا تھا حضرت شعیب علیہ السلام وہ اپنی قوم سے کہتے ہیں وما ارید و ان اخالفکم علامہ انہا کمان ہو اور میرا یہ ارادہ نہیں کہ میں مخالفت کروں تمہاری اور میں خود ان چیزوں کی طرف آؤں جس سے میں تمہیں منع کرتا ہوں یا اسی طرح سورہ بقرہ میں گزرا تھا کہ امرون سے بل برری و اوروں کو نیکی کی دعوت اور خود اپنے آپ کو چھوڑ دینا خود عمل نہ کرنا وہ ان اتلو القرآن یہ وہ تیسرا امر ہے اور یہ اسی امر تو کے نیچے یہ داخل ہے وہ ان اتلو القرآن اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تم لوگوں پر قرآن پڑھوں اسی لیے مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پہ یہ انتلو القرآن تکرار کی طرف اشارہ ہے کہ میں تم لوگوں پر قرآن بار بار پڑھوں مسلسل پڑھوں یہ اگرچہ مخالفین کی طرف سے بار بار اس خواہش کا اظہار کیا جاتا تھا جیسے سورہ یونس میں گزرا تھا آیت نمبر پندرہ میں کہ اے طب قرآن ان غیر ہادہ او بد دل لے او قرآن اس کے کلام کے علاوہ یا بدل ڈالو اسی طرح ان کی طرف سے فرمائشی جو معجزات ہیں ان کا مطالبہ کیا جاتا فلاں موجزہ پیش کرو فلاں موجزہ پیش کرو فلاں دلیل پیش کرو تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی باتوں کی طرف کھان نہ دھرو بلکہ اعلان کرو وہ ان اتلو القرآن کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تم لوگوں پر قرآن پڑھوں کہ آگے قرآن پڑھنے میری یہی ذمہ داری ہے اور میری یہی ڈیوٹی ہے کہ اب آگے اللہ فرماتے ہیں فمن تداف ان نمایہ تدیل نف جس کسی نے ہدایت حاصل کی تو بے شک یہ اس نے ہدایت حاصل کی اپنے نفس کے فائدے کے لیے اپنے آپ کے فائدے کے لیے جس نے ہدایت حاصل کی تو اس نے یہ اپنے لیے وہ ہدایت وہ حاصل کی اپنی ذات کے فائدے کے لیے وہ منز اور جو کوئی گمراہ ہوا اللہ کی کتاب سے فقل ان نما ان من المنجرین تو بے شک ہوں میں من المنجرین ڈرانے والوں میں سے یعنی میرا کوئی نقصان نہیں ہے اور نہ ہی اس کی غلالت کا وبال یہ مجھ پر پڑے گا میری ذمہ داری وہ صرف یہ اللہ کی کتاب کو پہنچانا ہے جو فائدہ لے فائدہ اس کی اپنی ذات کے لیے ہے اور جو پھر جائے جو اعراض کرے جو گمراہ ہو جائے تو میری ڈیوٹی وہ پوری ہو گئی میں نے ڈرا دیا باقی ماندہ اس کی گمراہی کا نقصان یہ مجھ پر نہیں پڑنے والا و منت اللہ فکل ان نما انمن المنظرین سورہ انعام آیت نمبر ایک سو چار میں بھی گزرا تھا قدا اکمب سرب فمن اب سورف علی نفسی ومنف علیحا وما کمب حفیظ اسی طرح یونس آیت نمبر ایک سو آٹھ میں رب کم فمن تداف ان تدیل تو یہاں پہ بھی قرآن کہتا ہے قی بی وہ مانا کرتے ہیں ومن د فکل ان نما انم ان منظرین اے فلا علیہ وبال ضلعی شع تو مجھ پر اس کی گمراہی کے وبال کا کوئی نقصان نہیں اس لیے ازماس بلاک وقت بلک تو کیونکہ پیغمبر پر صرف پہنچانے کی ذمہ داری ہے اور وہ میں نے پہنچا دی فکل ان نما انم ان منظرین اور جو کوئی گمراہ ہوا تو بے شک تو کہہ دیجئے پیغمبر بے شک ہوں میں ڈرانے والوں میں سے بے شک ہوں میں ڈرانے والوں میں سے یہ ابساخری آیت میں وکول الحمد للہ سیوری کم آیا تھی یہ اس میں کئی باتیں ہیں ماں قبل کے ساتھ منکرین کہتے ہیں کہ یہ جو کیونکہ اس سے اگلی آیت میں فقل اِنَّمَا ان نما انم انمنزرین اسی کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ تم بات بات پر ڈرانے کی بات کرتے ہو لے آؤ نا عذاب، کب آئے گا عذاب قیامت کب ہوگی جس طرح قرآن دیگر جگہوں پہ وہ ذکر کرتا ہے تو جواب یہ ہے میں نے کب اس بات کا دعوی کیا ہے کہ عذاب لانا میرے اختیار میں ہے میں نہ تو متصرف ہوں کہ تم پر عذاب لا سکوں اور نہ ہی مجھے اس کے آنے کا وقت معلوم ہے تو جب تمہارے پاس اختیار نہیں ہے تو کس کا ہے جواب وہ الْحَمْدُ لِلَّهِ اور کہہ دیجئے پیغمبر تمام تعریف الوہیت کی وہ خاص اللہ کے لیے ہیں یعنی یہ عذاب یہ تو نہ میری قدرت میں ہے اور نہ ہی مجھے اس کے آنے کا وقت معلوم ہے ہاں البتہ جو بات مجھے معلوم ہے وہ میں تم لوگوں کو بتا کے بتا دیتا ہوں اور وہ یہ ہے سیوریکم کم آیا تی فتح قریب ان قریب انقریب وہ دکھا دے گا تمہیں آیات ہی آیات سے مراد یہاں پہ یا تو وہ دلائل ہیں اور اللہ کی قدرت کی وہ نشانیاں ہیں اور یا آیات سے مراد عذاب کی نشانیاں ہیں پہلے عذاب کی نشانیاں کہ یہ لوگ عذاب کا مطالبہ کرتے تھے تو اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں نے تو عذاب لانے کا دعو ہی نہیں کیا کہ یہ عذاب میرے اختیار میں ہے یا مجھے پتا ہے جس طرح دیگر جگہوں پہ یہ عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں کہ عذاب کب ہوگا تو مجھے کیا علم ہاں جو بات مجھے معلوم ہے وہ میں بتا دیتا ہوں سیوری کم آیاتی ہی عنقریب وہ دکھا دے گا تمہیں کہ اپنی نشانیاں عذاب کی دنیا میں بھی دیکھ لو گے اور یا اگر دنیا میں نہیں تو آخرت میں تو وہ ضرور دکھا دے گا فتح نہا پھر تم ان عذاب کی تم پھر تم اعتراف کر لوگے پھر مان جاؤ گے فتح نہا پھر تم پہچان لوگے لیکن پھر وہ پہچاننا اور پھر وہ معرفت وہ اعتراف وہ کوئی فائدہ نہیں دے گا یعنی پھر جب عذاب کی نشانیاں تم دیکھ لوگے تو پھر ایمان لانے کا تمہارا دل چاہے گا لیکن پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور آگے وما رب کا بےغافل نعامہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جو عذاب میں تاخیر ہے یہ جو تمہیں مہلت دی جاتی ہے تو یہ نہ سمجھ لینا کہ تمہارا رب تمہارے کرتوتوں سے ناواقف ہے وما رب کا بےغافل نامہ اور نہیں ہے رب تمہارا بے خبر اس سے جو تم عمل کرتے ہو یہی وجہ ہے کہ قیبابی وہ کہتے ہیں اے وما رب کا بےغافل نامہ تاملون فلا تہ فلا تہ ان تاخیر ازابکم لغف لتی ہی تو یہ خیال اور یہ گمان مت کرنا کہ یہ عذاب میں جو تاخیر ہے تو اللہ کہیں تمہارے عمل سے وہ بے خبر ہے اور وہ غافل ہے وہ ہرگز تمہارے کرتوتوں سے اللہ غافل اور بے خبر وہ نہیں ہے اور قاضی بیزاوی فتح اس کے تحت وہ کہتے ہیں کہ کل کو جب تم ان نشانیوں کو عذاب کی نشانیوں کو تم دیکھ لوگے گے ف تعارف نہا ان نہا اللہ ہی تو تم پہچان لوگے کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں ولا کن ہی نا لا تنفا کمل لیکن پھر اس وقت تمہیں وہ معرفت اور وہ پہچاننا وہ فائدہ نہیں دے گا یہ تو آیت کا ایک مطلب ہے کہ پیغمبر نے انہیں ڈرایا اور انہوں نے کہا کہ لے آؤ نہ آزاب تو میں نے تو دعوی ہی نہیں کیا تو کس اخ... کس کے اختیار میں ہے الحمد تمام تعریف الوہیت کی صرف اللہ کے لیے ہے وہی قادر ہے وہی متصرف ہے سیوری کم آیا وہ تمہیں ان قریب وہ تمہیں دکھا دے گا اپنے عذاب کی نشانیاں اور پھر تم انہیں پہچان لو گے لیکن پھر وہ پہچاننا وہ تمہیں تمہارے کام نہیں آئے گا اور یا یہ آخری جملہ یہ آخری آیت سورت میں دو مقاصد تھے تو اس آیت میں سورت کے دونوں مقاصد کو جمع کیا گیا ہے جو آیت کا پہلا جملہ ہے وہ الْحَمْدُ لِلَّهِ للہ سیوری فَتَعْرِفُونَهَا آیاتی ہی اس میں یہ اللہ کی قدرت اور تصرف کا بیان ہے اور آیت کے آخری جملے میں وہ مارب کب غافل نعمہ اس میں اللہ کے علم کا بیان ہے تو مانا یہ وہ کل کہہ دیجئے پیغمبر الحمد للہ تمام تعریفیں خدائی کی تمام تعریف الوہیت کی یہ خاص اللہ کے لیے ہے وہ ایسا متصرف ہے اس جملے میں تصرف وہ ایسا متصرف ہے سیوری کم آیا تھی ف تعریف نہا کہ عن قریب وہ تمہیں دکھا دے گا اپنی نشانیاں اپنے دلائل توحید کے اور اپنی قدرت کے کہ آج اگر تم نہیں مانتے تو عن قریب کہ اپنی قدرت کی نشانیاں اور اپنے توحید کے یہ دلائل وہ تمہیں دکھا دے گا فتعف نہا اور تم انہیں پہچان لو گے یہ بالکل ایسا ہی ہے جس طرح سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 53 میں آتا ہے سنوری ہم آیات وفی فل آفاقی وفی انفیم انحق یہ اور اس میں مبلغ کے لیے گویا کہ ایک تسلی بھی ہے وہ قل الحمد للہ سیوری کم آیاتی فارف اس سے پہلی آیت میں ان اتل القرآن اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں قرآن پڑھوں تو اس راہ میں کئی تکالیف وہ سامنے آتی ہیں اور سب سے ایک بنیادی تکلیف و یہ بھی ہے کہ مبلغ کہتا ہے کہ پتا نہیں میری اس بات کا کوئی اثر بھی ہوگا لوگوں پہ یا نہیں قرآن کہتا ہے کہ تم قرآن کی تبلیغ کرتے رہو اسی لیے میں نے وہاں پہ کہا کہ اس آیت میں تکرار کی طرف اشارہ ہے ہمیشہ کہ یہ قرآن پڑا کرو ہمیشہ قرآن کی تبلیغ کرتے رہو قرآن کی دعوت دیتے رہو اس کا اثر یہ ایک نہ ایک دن ضرور ظاہر ہوگا اور تمہارا یہ مشن یہ رائے گا اور برباد نہیں ہوگا کیوں کیونکہ وہ قل الحمد للہ ہی ہی نہا عنقریب وہ دکھا دے گا تمہیں یہ اپنی قدرت کے دلائل اپنے توحید کے دلائل و نہا تو تم انہیں پہچان لوگے اور لوگ اس کا اعتراف وہ کر لیں گے اسی لیے بیان کو چھوڑو نہیں بیان کو چھوڑو نہیں اور مسلسل اللہ کی کتاب یہ بیان کرتے رہو اس طرح سورہ حامی اسجدہ میں کہ ہم اپنی یہ نشانیہ ان کو دکھا دیں گے فل آفاقی اس پوری کائنات میں اس پورے آفاق میں اور ان کی اپنی ان کے اپنے نفسوں میں بھی یہاں تک کہ واضح ہو جائے گا ان کے لیے کہ یہ قرآن یہ حق ہے وہ ہما رب کبھی غافل اور نہیں ہے تمہارا رب خبر اس سے جو تم عمل کرتے ہو اور اس میں یہ اللہ کے علم کی جانب اشارہ اور اس میں وہ وعد اور وعید دونوں چیزیں اگر تم نے عمل اچھا کیا ہے تو تمہارے لیے اچھا بدلہ اور اگر تم نے برا عمل کیا ہے تو تمہارے لیے برا بدلہ تو آخر کی ان تین آیات میں وہ آداب تبلیغ پہلے امر میں کہ بنیادی مسئلہ قرآن کے بیان کرنے کا کیا ہے بنیادی مسئلہ قرآن کے بیان کرنے کا وہ عقید توحید ہے کل نما امر تو انآبربہ دل بل تھا دائ کے لیے چاہیے کہ وہ اپنی بات پر خود ڈٹا رہے اور اپنی بات پر خود عامل ہو اپنی دعوت کا وہ عملی نمونہ خود ہو اور یہ دعوت کس چیز سے دعوت قرآن سے دینی ہے اور پھر آگے پمن تداف ان نما یہ تدیل سے وَمَن ذُلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَ من الْمُنزِرِينَ اور آخری آیت میں صورت کو ایک ہی آیت میں اس کا خلاصہ وہ نکالا گیا اور اس میں پیغمبر کو تسلی دی جا رہی ہے اور جو لوگ پیغمبر سے عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں تو یقیناً عذاب وہ دیکھ لیں گے اور پھر ایمان لانے کی کوشش کریں گے لیکن پھر اس کا کوئی فائدہ وہ نہیں ہوگا تو سورہ نمل میں شرک العلم اور شرق فی التصرف ان دونوں اشراق کی نفی تھی اور ان دونوں مقاصد پر دو دو واقعات وہ ذکر کیے گئے پہلے دو واقعات کا حاصل و آیت نمبر پینسٹھ میں نکالا گیا اللہ علم منف سماوات وردلغب اللہ اور اگلے دو آیات کا واقعہ آیت نمبر انسٹھ میں ذکر کیا گیا کہ سلامتی دینے والا اور بچاؤ دینے والا وہ اللہ ہے اور سورت کے آخر میں دعوی توحید کو اور شرک ال عبادت اس کی اسے تفریح کیا گیا کہ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے اور کوئی نہیں کہ جب پیغمبر وہ عالم الغیب نہیں ہے وہ متصرف نہیں ہے تو عبادت کے لائق کون ہے عبادت کا لائق صرف وہی ذات ہے کہ جو ہر چیز کا مالک ہے اور جو ہر چیز کا اختیار والا ہے وہ اذہ وکال قول علیہ <عَلَيْهِم> ہم اور جب ثابت ہوگا وعدہ آزاب کا علیہم ان پر اخرج نہ لم دا دے یہ تو ہم نکالیں گے ان کے لیے داب بتم الردی ایک جاندار زمین سے تو کل لموہم جو ان سے باتیں کرے گا یہ انا سکانو بے آیات نالا کنون اس وجہ سے کہ لوگ تھے وہ ہماری آیتوں کا لا لاقین کے وہ یقین نہیں کرتے تھے ویومن اکشر کل امت ان فوجن اور جس دن کے ہم جمع کریں گے ہر ایک جماعت میں سے فوجن ایک گروہ ان لوگوں میں سے یو قبض بے آیات کہ جو جٹلاتے تھے ہماری آیتوں کو فہم یو پس ان کی صفے جو ہے وہ بنائی جائیں گی فہم یو پس انہیں صف بستہ کھڑا کیا جائے گا ان کی صفے وہ بنائی جائیں گی حت اذا جاؤ یہاں تک کہ جب وہ آئیں گے کہ اللہ کے رو برو قالا تو پوچھے گا اللہ اکرزب تم بے آیا کیا جٹھلایا تھا تم لوگوں نے میری آیتوں کو ولم تو ہی تو اور تم لوگوں نے احاطہ نہیں کیا تھا ان آیات کا علما یہ اپنے علم میں یہ اپنے علم میں اس کا احاطہ نہیں کیا تھا سمجھے نہیں تھے جانا نہیں تھا ان آیات کی حقیقت کو سمجھا نہیں تھا کہ ام ما گاکن تم تعملون یہ کیا عمل تم کرتے تھے یعنی جب تکزیب تمہارا طریقہ نہیں تھا تو تم اور کیا عمل کرتے تھے بس دن رات تمہارا یہی شیوا تھا اور دن رات تمہارا یہی طرز عمل تھا یا ام بمانے بلکہ اصل میں یہ اماں ام ہے اور پھر مازا ہے ام مازا کن تم تعملون بلکہ تم کیا کیا عمل کرتے رہے تھے یعنی اس تکذیب کے علاوہ تمہارے اور بھی بہت سارے اعمال ہیں کہ جو تم حق کی مخالفت میں کر رہے تھے وہ وقال القل <عَلَيْهِم> اور ثابت ہوگا حکم عذاب کا وعدہ عذاب کا ان پر بے معلوم ان کے ظلم کی وجہ سے انتقن بس وہ بات نہیں کر سکیں گے کہ جس کے ذریعے کوئی عذر ایسا پیش نہیں کر سکیں گے کہ جس کی وجہ سے ان سے عذاب و ٹل جائے یا علم یارو کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ بے شک ہم نے بنایا ہے رات کو آرام کے لیے بنایا ہے رات کو تاریخ تاکہ وہ آرام حاصل کریں اس میں ونہارا مب اور دن کو روشن دکھانے والا تاکہ وہ اس میں کام کاج کر سکیں اِنَّ فی بے شک اس دلیل میں لایاتن ضرور نشانیاں ہیں اللہ کے اللہ کی وحدانیت کی اس قوم کے لیے کہ جو ایمان لاتے ہیں اللہ کی کتاب پر اور یاد کرو جس دن کے پونکا جائے گا پھر سوری سور میں ففز یا تو جائیں گے وہ جو اوپر آسمانوں میں ہے اور وہ جو نیچے زمین میں ہے اللہ منشا اللہ مگر وہ جس جس کو چاہے اللہ تو نہ تو وہ گھبرائے گا بلکہ وہ مطمئن رہے گا وہ کلن اتو ہو داخرین اور یہ سب آئیں گے اللہ کے پاس داخرین زلیل ہو کر اور ان کی مستی وہ نکل جائے گی وہ ترل جبالا اور تم دیکھو گے پہاڑوں کو پہاڑوں کو اور تم دیکھتے ہو پہاڑوں کو تہ سبہا دتن یا تم دیکھو گے پہاڑوں کو تہ سبہ دتن تم سمجھتے ہو ان پہاڑوں کو جمع ہوا آج لیکن کل کو بروز قیامت تم دیکھو گے وَحِيَةَ مُرُّ مَرَّ الصَّحَابِ اور یہ پہاڑ چلیں گے بادلوں کے چلنے کی طرح سُنَا اللَّهِ الَّذِي یہ کاریگری ہے اللہ کی یہ بناوٹ ہے اللہ کی اور یہ پیدائش ہے اللہ کی اللَّذِي وہ ذات اَتْقَنَا كُلَّ شَيْئِن کہ جس نے مضبوط بنایا ہے ہر ایک چیز کو اور یہ اللہ خبردار ہے اس پر جو تم کرتے ہو منجا ابل حسنتی وہ جو آئے توحید کے ساتھ فلح خیر تو اس کے لیے بے شمار اجر ہے تو اس کے لیے کئی گناہ اجر ہے منہا منہا اس توحید سے کیونکہ اللہ یہ اجر وہ بے انتہا دیتا ہے اور یا فلہ خیر منہا تو اس کے لیے بہتر اجر ہے اور اس کے لئے بہتر بدلہ ہے اس توحید کے بسبب وہ ہم من فزع یومئذین امنون اور ہوں گے یہ اس دن کی گھبراہٹ سے امنون امن میں و منجا اب سیئات اور وہ جو آئے شرک کے ساتھ فقبت پس وساوندے کیے جائیں گے ان کے منہ اور ان کے چہرے فنار جہنم کی آگ میں اور ان سے کہا جائے گا هل تجزون الا ما تعملون کہ تمہیں بدلہ نہیں دیا جاتا مگر اس کا کہ جو تو تے عمل کرنے والے ان نما امر تو بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں اس شہر کے رب کی الدی وہ رب ہر رما کہ جس نے حرمت دی ہے کہ جس نے عزت دی ہے اس شہر کو وہ لہو کلش ان اور اس اللہ کے لیے اختیارات ہیں ہر ایک چیز کے عمر تو اور مجھے حکم دیا گیا ہے ان من مسلمین کہ میں ہو جاؤں تابے داروں میں سے وہ انتلو القرآن اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں قرآن پڑھوں ہمیشہ پڑھوں فمن تداف ان نمایا تدیل نفسی بس جس نے ہدایت حاصل کی تو بے شک ہدایت حاصل کی اپنے نفس کے فائدے کے لیے وہ منزول اور جو کوئی گمراہ ہوا اللہ کی کتاب سے کہہ دیجئے پیغمبر بے شک ہوں میں ڈرانے والوں میں سے اور کہہ دیجئے الحمد للہ تمام تعریف کی خاص اللہ کے لیے عنقریب وہ دکھلائے گا تمہیں اپنی نشانیاں عذاب کی دنیا اور آخرت میں یا آیاتی ہی اپنی نشانیاں توحید کی اپنے قدرت کی فارف نہا تو تم پہچان لوگے اسے لیکن پھر وہ پہچاننا وہ کوئی فائدہ وہ نہیں دے گا وہاں رب کب غافل انعامہ تعملون اور نہیں ہے تمہارا رب خبر اس سے کہ جو تم عمل کرتے ہو ان الحمد للہ رب العالمین